السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسے لائبریری رحمانیہ مزید بورا کرنا چاہیے ومن يزلله فلا حادي له وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله وقولوا كولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز قوضا عزيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله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 اللہ تعالی نے شریعت محمدی کی صورت میں ہمیں دین حق عطا فرمایا ہے شریعت محمدی کے آ کے بعد سابقہ تمام ادیان کو مذاہب کو رد کر دیا گیا ہے اور مستقبل میں کسی بھی نئے نظریے فکر اور طریقہ کے ایجاد کرنے کو بدت اور گمراہی قرار دے دیا گیا ہے لیکن یہ ایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے مذہب باطل مسلک باطل طریقے اور نظریات گمراہ کن افکار پیدا ہو چکے ہیں انہی میں سے ایک باطل فکر تصوف کی ہے جسے عرف میں صوفیت کہتے ہیں تصوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کا ایک اور نام طریقت بھی ہے یہ طریقت یا تصوف ایک نیا دین بن چکا ہے ایک نئے دین کا روپ دھار چکا ہے اگرچہ کسی دور میں جو تصوف کے مظاہر ہوتے تھے وہ ایک حد تک کم ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ احل الحدیث کا وہ پاکیزہ کردار ہے جو وہ دعوت کتاب و سنت اور دعوت توحید و سنت اور رد شر و بدت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں لیکن بہرحال پھر بھی اس تصوف کا وجود نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ وہ وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے سر اٹھاتا رہتا ہے اور اس دور میں بھی اس تصوف کے گمراہ کن اور باطل نظریات افکار اور اعمال پر مبنی خود ساختہ دین کو ابھارنے کی کوشش ہو رہی چنانچہ ابھی کی بات ہے کچھ عرصہ قبل صبح سندھی کے بٹ شاہ کے علاقے میں صوفی کانفرنس ہوئی اور ابھی پرسوں آپ کے کراچی نشتر پارک میں صوفی کانفرنس ہو رہی ہے اور ایک ماہ کے قریب قریب گزشتہ دنوں میں انڈیا میں صوفی کانفرنس ہوئی جو وہاں کی ہندو سرکار کی خصوصی دلچسپی سے منعقد ہوئی یہ در حقیقت ایک تو اس بنیاد پر یہ تاریخ اٹھ رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زوردار دعوت سے ہمارے علماء کے زوردار کردار سے توحید و سنت کی زوردار دعوت سے یہ تاریخیں یہ نظریات یہ افکار ایک حد تک دب چکے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ کھلے عام مجمع میں وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی نظری اور فکر کو پیش کر تو یہ لوگ جو اس تاریخ سے وابستہ ہے وہ ایک نئے سرے سے کوشش کر رہے ہیں اور نمبر دو جو اہم ترین بات ہے آج عالمی سطح پر دشمنان اسلام کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مسلمانوں میں جو لوگ گمراہ ہیں حق سے ہٹے ہوئے ہیں کتاب و سنت قرآن حدیث سے دور ہیں ان کی سرپرستی کریں چنانچہ کچھ عرصہ قبل ایک امریکی ٹینک نے بڑی باعث مباحثے اور تحقیق کے بعد اپنی حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ تصوف کی اور صوفیوں کی سرپرستی کی جائے ایک تھنک ٹینک اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو تصوف ہے صوفیت ہے یہ دنیا میں پائے جانے والے مختلف ادیاان نظریات اور افکار کا مجموعہ ہے ان کا منعوبہ ہے ہر گمراہی کی کھچڑی ہے یہ ایک ٹینک, ٹینک نے تاکیب کے بعد یہ رپورٹ دی تصور کے بارے میں کہ یہ ہے اس کی حقیقت ہمارے لفظوں میں یعنی اس کا قرآن اور حدیث اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ان کی نظروں میں یہ دنیا میں تو دوسرے تھینک ٹینک نے کہا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل ایک دنیا بھر کے باطل افکار کا مجموعہ ہے تو پھر اس کی سرپرستی کرو اب سرپرستی ہو رہی ہے سرمایہ آ رہا ہے اور نئے سرے سے شریت محمدی کے مقابلے میں کھڑا ہوا دین جسے دین طریقت کہیں دین تصوف کہیں جنہیں ہم گمراہیوں کا عالمی گمراہیوں کا مجموعہ کہتے ہیں اسے پھر ابھارا جا رہا اسے پھر زندہ کیا جا رہا ہے اسے پھر مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی ہم پڑھا بھی کرتے تھے لوگ بتاتے بھی تھے پرانے لوگ کیا میں پاکستان سے بھی پہلے کے بالخصوص ہندوستان میں دہلی میں کہ ننگ دھڑگ مجذوب پھرا کرتے تھے اور لوگ ان کو اس طرح ادب اور احترام سے دیکھتے اور پوجتے جیسے ہندو گائے کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے پیروں فقیروں کی بہتات ہوا کرتی تھی اور لوگ انہیں ولی اللہ سمجھتے تھے پہنچے ہوئے سمجھتے تھے اور بہتات ہوتی تھی ان کی آج پھر وہی وہ دور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد للہ الحدیث اپنا یہ کردار توحید و سنت کی دعوت شرک اور بدت کے رد کی دعوت کو لے کے اٹھ چکے ہیں اور ہر باطل کے رد کے لیے تیار ہیں اور ہر باطل فکر کا رد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہ اسی طرح تحریک رہے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان ہے لا لات فت من امتی کائ على الحق میری امت میں ایک گروہ حق کو تھامے ہوئے اور حق کے ساتھ غالب ہمیشہ رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکے گی وہ اسے مغلوب نہیں کر سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امراض اور بالخصوص دنیا بھر میں الحمدللہ للہ الحمدللہ سعودی عرب جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ خالص توحید اور خالص منہج کو حاصل کر کے الحمدللہ دنیا بھر میں وہ توحید و سنت پھیلانے میں مصروف ہیں قرآن مجید کے ہر زبان میں تراجم ہو چکے ہیں احادیث کے ہر زبان میں تراجم کے یہ گمراہیاں تب زیادہ ہوئی تھیں جب مسلمانوں کے پاس قرآن مجید تراجم کے ساتھ نہیں تھے آزیز کے تراجم نہیں تھے سچا اور کھرا لٹریچر سامنے موجود نہیں تھا سامنے صرف یہ صوفی بے دین ملحد شرک اور بدت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اس وقت لوگوں کے پاس سوائے گمراہیوں کو قبول کرنے کے کچھ نہیں تھا آج جہاں انٹرنیٹ کے دور میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں وہاں آج اس کے ذریعے الحمدللہ گھر گھر میں توحید و سنت کی دعوت اور قرآن حدیث کی دعوت پہنچ رہی ہے تصوف کیا ہے عام لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلبے ملا لادیں گے ایک عام آدمی بھی تصوف کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے اور حقیقت عام بندہ جب تصوف کی تعریف کرتا ہے تو اچھی اور بھلی لگتی اللہ کی محبت میں گھر ہونا اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کرنا اللہ تک کی کوشش کرنا یہ مختصر ترین تعریف کی جاتی لیکن اس محبت کو پانے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے جو جو طریقے اور جو جو گر ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دارالشاد لاہور کی چھپی ہوئی کافی پرانی چھپی ہوئی اور دیوبندی مکتب فکر نے اس کو چاپا ہے امداد سلوک کے نام سے اور اس میں تصوف کے طریقے اللہ تک پہنچنے کے طریقے اللہ کی محبت کے طریقے سلوک کے طریقے بس لکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں یوں کرو،, یوں کرو یوں کرو یوں کرو یہ ورد کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, ایسا کرو، یہ چلا کشی ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کی محبت پائی جائے جب انسان کوئی اللہ کی محبت پا لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور دونوں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور پھر دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت لکھی تمہیں تم اللہ سے محبت ہے یعنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے جسے اللہ سے محبت ہے وہ رسول اللہ کی اتباع کرے اس کے نتیجے میں اللہ اس سے محبت کرے سارا زور دیا اللہ سے محبت کرنے پر اور اس کے نتیجے میں اللہ کے محبت کرنے پہ کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے آخر اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ سے اس کا وصال ہو جاتا ہے پھر جو جو باتیں ہوتی رہیں اب زمن کہہ دیا لیکن یہ سارا عمل اللہ سے محبت کرنے کا اتباع رسول کے ساتھ ہونا چاہیے یقین جانے مجھے حیرانی بھی ہوئی اور ہنسی بھی چھوٹی کہ اتنی دیر سے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں محبت الہی کے حصول کے جو ترک جو اولاد جو اذکار جو بتائے جا رہے ہیں ان کا تو قرآن حدیث سے تذکرہ ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی نہیں ہے صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہے اور کتنا ڈھائی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اتباع رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے تو کون اس سے انکار کرتا ہے اللہ سے محبت کی جائے کون اس سے انکار کرتا ہے یہی آیت کریبا کل ان کم تم تو اللہ خود کبھی کم اللہ ہمارے اسٹیج سے سب سے زیادہ متباد میں پڑھی جانے والی آیا کہتے ہیں تاکہ محبت حاصل کرو اور میں نے یہاں پر کچھ عرصہ قبل دو تین جمعے اسی موضوع پہ دیے تھے محبت کی اہمیت اور اس کے حصول کے طریقے کون اس سے انکار کرتا تھا بات یہ ہے اس طریقے کار کی جو بنا لیا گیا ویسے اگر آپ کچھ باتیں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ تصوف سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں مثلاً جو لوگ آج تصوف کا دفاع کر رہے ہیں اور ہماری پرزور اور تاریخ کے نتیجے میں ہمارے اعتراضات کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی تصوف یہ در حقیقت کتاب و سنت کی روشنی میں پھر ان بڑے بڑے صوفیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں ایک کا قول پیش کیا سال بن نمبر دو ال رسول اللہ, رسول اللہ کی ابتدا کرنا نمبر تین اقل حلال, حلال کھانا نمبر چار قفل الز لوگوں کو تکلیف نہ دینا نمبر چار اجتناب الماسی گناہوں سے بچنا اور نمبر پانچ توبہ اور نمبر چھو حقوق ادا کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اصول ہیں اب ان اصول کا کون انکار کرتا ہے بہترین اصول ہیں سب ہم ان کو مانتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو تصوف تو نام دینے کی کیا ضرورت ہے یہ تو شریعت محمدی ہے یہ تو شریعت محمدی ہے شریعت ہی کہتی ہے تو شریعت پر عمل کرو یہ شریعت کی تعلیم ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے اللہ کی محبت پانے کا طریقہ ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ یہ جو سر فہرست تمسک بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو القتدا بے رسول اللہ رسول اللہ کی اقتدا کرو تصوف میں تو اس کا نامو نشان بھی نہیں کہیں بھی نظر نہیں آتا آج تصوف کے مراکز کیا ہیں یہ مزارات کیا مزارات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی کوئی جھلک کسی کو نظر آتی ہے یہ باتیں یا تو ان صوفیوں نے لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کی تاکہ لوگ ہم پر فوراً عام مسلمان ہم پر گمراہی کا فتو نہ لگائیں ہمیں وہ باطنیوں اسماعیلیوں اور شیعوں کا ایجنٹ قرار نہ دیں کہ تم ان کے نظریات پھیلا رہے ہو یا پھر بعد والوں نے عام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی طرف یہ باتیں منسوخ کی جو باتیں نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ان باتوں کا کوئی اصل نہیں مثلا بہت بڑے صوفی گزرے جنید بغدادی ان کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ رہ سلوک پہ چلنے والا ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کو تھامے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ کو تھامے بگرنا وہ گمراہ ہو جائے جب اسی صوفی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں کتاب اللہ سلت رسول اللہ کا تو تبرو بن ہے یہ کتاب اللہ رسلت رسول اللہ کے نصوص کو توڑ موڑ کر اور اپنی مرضی کا مطلب بیان کیا گیا ہے اور باقی جو کچھ ہے اس پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس کی اہمیت اتنی بیان کی جاتی ہے کہ العمان الحفیل امام احمد کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ امام احمد ایک صوفی شخص تھے عابد اور الزاہد ان کے پاس جایا کرتے تھے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ جن کے پاس جاتے ہیں وہ تو فقیر اور محدث نہیں ہے آپ تو فقیر اور محدث اور عالم اور محدث ہیں وہ تو عالم اور محدث نہیں ہیں آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں امام احمد نے کہا بولاز و وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوں اور یہ جو شخص ہے اس کا نام ابھی میرے ذہن سے اتر گیا جس کی بات ہو رہی ہے یہ جو شخص ہے یہ اللہ سے واقف ہے یعنی امام احمد کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ سے واقف ہوں اور یہ صوفی صاحب یہ عبد الزائد سب اللہ سے واقف ہیں یعنی امام احمد ناؤ زب اللہ سے واقف نہیں کتاب اللہ کا عالم اور کتاب اللہ کا فکیر وہ ناؤ زب اللہ کا واقف نہیں ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا پھر یہ بات کہاں سے ہو گئی تصوف کی احساس کتاب اللہ رسولت رسول اللہ پھر کیوں کہا جاتا ہے شریعت اور طریقت جس کا سیدھا سامان ہے شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے طریقت کچھ لوگوں کا خود ساختہ طریقہ ہے یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اخلاص بھی ہو اللہ کی محبت کا جذبہ بھی ہو لیکن بات صرف یہ نہیں ہے بات یہ ہے کل ان کن تم تو نہیں لوگوں اگر اللہ سے محبت ہے اور اس کی محبت پانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو ہم عمل سے نہیں روکتے اللہ سے محبت کرنے کو نہیں روکتے ہم اللہ حدیث کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی محبت میں جنت کو حاصل کرنے میں اللہ سنت رسول اللہ کی سو فیصد پیروی کرنا پڑے گی خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین بات اللہ کی بات بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ و شر الامور محدت سات رہا اس سے ہٹو گے رسول اللہ کے طریقے اور سنت سے ہٹو گے تو یہ دین میں اضافہ ہے اور یہ بدعات کا راستہ ہے اور بدعت گمرائی کا راستہ ہے تصوف کی بنیادی باتیں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک ان کے نظریات میں سب سے بدترین عقیدہ سب سے برا عقیدہ بلکہ کائنات کا سب سے بدترین عقیدہ وحادت الوجود کا ہے کہ لا موجودہ اللہ نعوذ بلّہ نقل کفر کفر نباش کہ لا موجودہ اللہ اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے ناؤزب یعنی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے یعنی ہر چیز نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوگا ہر چیز اللہ ہے شجر انسان جن فرشتے اسمان سورج اور کچھ اور نام مجھ سے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں بولوں کہ یہ یہ یہ یہ مل رہا ہے ان کی نظروں میں اللہ ایسے ایسے صوفی گزرے بدبخت کہ کتا ان کے سامنے گزرتا اور بھونکتا تو یہ گمراہ شخص ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا اور کہتا جی میرے رب کیا کہنا چاہتا ایک بہت بڑے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا لیکن بڑی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے ارواح میں یا غالب الرشید میں معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور کسی معتبر شخص کے حوالے سے ہے پیر زامن شہید بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مکتبے دیوبند میں رشید احمد گنگوئی نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے متعلق کتاب لکھی گئی ہے کہ پیر جامن علی صاحب کی کچھ بازار حسن کی رنڈیاں مریدنیاں تھیں وہ کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے ایک بار ان کو زیارت کرانے کے لیے گئے سب مریدنیاں آئیں ایک نہیں آئی تو جامن علی صاحب نے کہا کہ فلاں مریدنی کیوں نہیں آئی تو کہا کہ وہ نہیں آئی وہ کہتی ہے میں گناہ گار ہوں روس ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے جاؤں وہ نہیں آئی کہا نہیں اس کو بلاؤ اس کو زبردستی لایا گیا کہ حکم ہے پیر صاحب صاحب آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آئی تو کہا میں روس ہوں گناہ گار ہوں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں شرم آئی کیسے آپ کا سامنا کروں نکلے کفر کفر نہ باشد کہا بھی شرماتی کیوں ہے کرنے والا کون نعوذ باللہ کروانے والی کون وہ تو ایک ہی وہی ہے عورت غصے سے لال پیلی ہو گئی کھڑی ہو گئی تاکہ میں بڑی گناہ گار ہوں بڑی بدکارا ہوں لیکن تجھ جیسے شخص کے منہ پہ پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا یہ کہہ کے چلی اور یہ گربا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے یہ ہے وادت الوجود ہر چیز اللہ ہے نعوذ باللہ مجھے بتاؤ بچا کیا جب ہر چیز اللہ ہے بچا کیا خلول کا عقیدہ کہ نعوذ باللہ شخص عمل کرتے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اس میں حلول کراتی ہے یعنی کبھی کیا بکواس کرتے ہیں کبھی کیا بکواس کرتے ہیں ان کوئی پتا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہر چیز نوز باللہ اللہ ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک نیکی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان میں حلول کر جاتی ہے یعنی اتر آتی ہے نوز بلّہ داخل ہو جاتی ہے اور اب ان میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں اب وہ سمجھو اللہ ہے اب ان کو نوز پوجو اب یہ جو بزرگوں کو پوجنے سجدہ کرنے رکو کرنے کا جو ایک نظریہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت پہنچ گئے ہیں اب ان کو پوجو اب بتاؤ یہ اسلامیہ عقیدت میں نے کہا کہ بدترین عقائد ہیں پھر اس مقام تک پہ پہنچنے کے لیے ریاستیں جہ کشی دنیا سے لات کی خلوت نشینی جنگلات میں جا کے رہنا قبرستانوں میں جا کے رہنا اور پھر نئے خود ساختہ اذکار وظائف جن کا مانے کا ہی پتہ نہیں کہ یہ ہیں کیا پھر ان اذکار کے مختلف طریقے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے ہزار بار پڑھنا یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا یہ سارے سلسلے یہ محبت الہی کے حصول کے ہی کس نے بتایا اللہ رسول نے تو نہیں محبت اللہ کی چاہیے اور اللہ نے تو محبت پانے کے لیے رسول اللہ کے طریقے کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا بات ختم یہ ہے اصل بات محبت چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی اس نے اپنی محبت و رضا کے لیے اپنے رسول کو نمونہ بنایا ان کی تعلیم کی اتباع کا حکم دیا اور صحابہ نے رسول اللہ کو نمونہ بنایا اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا اللہ نے قرآن میں ان کو رضی اللہ کہا کہ نہیں کہا پھر یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ یا تو غلب کا نتیجہ ہے کہ بس شیطان نے ایسا بہکایا ایسا بہتا کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے یہ عمل تو چھوڑے یہ وہی بات ہے جس کا حملہ شیطان نے صحابہ پر بک کی کوشش کی جو تین افراد کا جو ہم واقعہ بار بار بار بار بیان کرتے ہیں اسی غلوں کو جڑ سے اور, اور کھیڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں رات لوگ تنگ ہو جاتے ہوں گے کہ ایک ہی قصے کو بار بار بیان کرتے ہیں ایک ہی آیت کو بار بار بیان کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ قصہ در حقیقت اس تصور کو جڑ سے اور کھیڑنے کے لیے ہے تینوں نے رسول اللہ کے عمل کو تھوڑا سمجھا رسول اللہ کے عمل کو تھوڑا سمجھا کہ رات کو سونا بھی اور سونا نیند کرنا اور شادیاں کرنا شادیاں جب کر لے گا تو تھوڑا مقد ہی نکالے گا نا عبادت کے لیے اور جن کو کھانا پینا کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی رات تک پہنچنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی محبت اور عشق میں سرشار شار ہیں دنیا داری کیوں؟ یہ عمل کا عملہ رسول اللہ کے عمل کو سوچا کہ شاید رسول اللہ کو اتنا عمل کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ تو اللہ تک پھینچے ہو ان کا تو اللہ سے قریبی تعلق ہے وہ تو اللہ ہے اس محنت کی ضرورت نہیں اس محنت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے زیادہ یہ عمل تو تھوڑا ہے لیکن رسول اللہ تو ضرورت نہیں اتنے عمل کی وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے لہٰذا ایک نے کہا میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا اور کس نے کہا رات کو سو گا نہیں یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں شیطان یاد کرو یاد رکھو ہر ایک کو اس کے علم سوچ اور فکر کو سامنے رکھ کے گمراہ کرتا ہے چنانچے اللہ کے رسول سے تم غصے ہو گئے ناراض ہوئے اور پھر فرمایا کیا تمہیں میرا طریقہ معلوم نہیں بس میرے طریقے کی اتباع کرو اور فرما من رنت کی پلئی سمی جس نے میرے طریقے سے ایراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلیم تو یہ کافی نہیں کہ اللہ سے محبت ہے محبت کا جنون ہے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی آپ محبت اور عشق رسول کی باتیں کرنے والے سنت رسول کو کافی اور اس سے محبت کیوں نہیں کرتے رسول اللہ کے طریقے کو کافی کیوں نہیں سمجھتے آج جس نام سے یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں وہ تصوف کا اللہ کے رسول کی سنت سے کیا سہولت ہے آج الحمدللہ ہم آل الحدیث اپنے پیارے نبی کے شریعت اور دین کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور ان پر ہم ان کے خلاف والی سازشوں سے لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں ان سازشوں سے آگاہ رہو یہ آلمی فکنا آلمی فکنا ہے دشمنان اسلام کا ایجنڈا ہے اس سے آگاہ رہو شریعت محمدی کتاب و سنت کے مقابلے میں خود ساخت کا دین پھیلایا تھا اور یہ بات میں نے کہا نا کہ ایک امریکی ٹینک نے کہی امریکہ کو مشورہ دیا کہ آپ تصوف کی سرپرستی کریں یہ تصوف مہاراج وجود میں کیسے آیا ایک شخص ہے پاکستان کا پروفیسر یوسف سلیم چشتی تصوف پہ بہت کتابیں لکھی اس نے تصوف پہ اس نے بہت ساری کتابیں لکھی اس نے تصوف کے بارے میں ایک بات جو ہے کہی ہے وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سن. تاکہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر نہ ہو وہ کہتا ہے کہ غیر اسلامی تصور کا بیج کرامتا نے بویا پہلے عبارت سن غیر اسلامی تصوف کا بیج کرامتا نے بویا انہوں نے اپنے مضموم مقاصد کی تبلیغ کے لیے تصوف کو اعلی کار بنایا اور صوفیوں کے لباس میں بے شمار لوگوں کو گمراہ کیا یہ وہ شخص ہے جو مکتبہ تصوف سے تعلق رکھتا ہے اور تصوف کا پرزور دفاع کر رہا ہے اور تصوف پر پرزور کتابیں لکھی ہیں وہ جب اس نے بھی ہماری تحریک حل کی کو دیکھا اور لوگوں میں لیکن اس سے غلط کہاں سے ہو گیا اور یہ جو غلط چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا بتایا تین جملے ہیں سنیں اسی عبارت کے نمبر ایک غیر اسلامی تصوف کا بیج کرامتا نے بویا کرامتا کون تھے ایک مسلک تھا کرامتہ باتنیا اسماعیلیہ یہ در حقیقت اہل تشیوں کے غالی لوگ ہیں یہ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں اور انہی کے ہی گروہ ہیں انہی سے ہی متعلق ہیں کسی دور میں مصر میں ان کی حکومتیں ہوتی تھیں بڑی زبردست ان کی حکومتیں کرامتا کی باتنیا کی تو کیا کہا کہ غیر اسلامی تصوف کا بیج کرامتا نے بویا یہ سازش ہے کہ نہیں آگے خود کہا کہ انہوں نے اپنے مضمون مقاصد کی تبلیغ کے لیے تصوف کو اداکار بنایا وہ مضمون مقاصد کیا تھے کرامتا کا باتنیا کا تشو کے مضمون مقاصد ایک ہی ہیں کہ انتقام لیا جائے کہ کے ہاتھوں اس دور کی سپر پاور ایران کی حکومت و برباد ہوئی تھی بس اس کا انتقام لینے کے لیے یہ اس وقت سے سلسلے جاری ہے تو انہوں نے تصوف کی آڑ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر شری افطار کو گویا یہ تو مان لیا نا کہ آج جو تصوف ہے یہ شری شکل میں اصل شکل میں موجود نہیں ہے یہ تو مان لیا نا تو پھر کیوں اس کی آج وکالت ہو رہی ہے کیوں اس کو ابارنے کی کوشش ہو رہی ہے کیوں اسے زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں کرامتا کی سازشوں سے بگاڑ پیدا ہوا کیوں پھر مسلمانوں پر اس غیر اسلامی को کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کتاب و سنت کی بات کیوں نہیں کرتے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ سنت سنت سے محبت کا دم بھرنے والے اس غیر مصنوع طریقوں کو رواج دیں اللہ کے بندوں میں ہمیشہ درد دل سے بات کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو بالخصوص جو اپنے سنی ہونے پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت رسول اللہ سے ہے اس نسبت کی لاج رکھو اور اس نسبت کی لاج کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن اور حدیث کی اتباع کرو اس کو مضبوطی سے تھامو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین شریعت صرف کتاب و سنت ہے تو آگے کہا اور صوفیوں کے لباس میں بے شمار مسلمانوں کو گمراہ کیا یعنی مصر سے کرامتہ کے باطنیہ کے مبلغین چلے تھے مصر سے کرامتہ اور باطنیہ کے مبلغین چلے تھے اپنی گمراہ کن دعوت کو لے کر اور چلے کیسے تھے صوفیوں کے لباس میں اور انہوں نے پھر وہ گمراہیاں آ کر مسلمانوں میں پھیلائیں آج ہم بڑے بڑے نام جو پڑھتے ہیں پاک ہند میں یہ اسی دور کے ہیں جس دور کا تذکرہ سلیم چشتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا اس دور کے ہیں چودویں صدی کے بعد کے ہیں یہ بڑے بڑے نام معلوم نہیں کہاں سے آئے تھے ان کا تعارف کیا بیک گراؤنڈ ہے کہاں سے آئے تھے ہاں آئے اسی مقصد کے لیے تھے نتیجہ یہی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں اس کی ایک اور دلیل دوں آج یہ بڑے بڑے مزارات اور درگاہیں کن لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں لوگوں کے قبضے میں اہل تشہیوں کے قبضے میں باتیا سے محبت کرنے والوں کے قبضے میں اور وہاں آج وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور الحمدللہ للہ الحمدللہ ہماری زوردار تحریک سے آج خود مکتبے این سنت جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کے کچھ سنجیدہ لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک اٹھے ہیں کہ ہاں ہاں واقع تن یہ ہم میں جو چیزیں آ گئی ہیں مزارات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں اس کا سے کوئی تعلق نہیں یہ خود ساختہ باتیں ہیں تو پھر ان کو کیوں جاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں امت کو دوبارہ گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش دینے کو کی جا رہی ہے میں عرض کر رہا تھا اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ وجود کا عقیدہ یہ ریاستیں چل تو دین کو مشکل بنا دیا جو سی پڑھ لینا یقین جانے پر عمل نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا اس کی محبت پا ہی نہیں سکتا کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کوئی قرآن پڑھے اور حدیث پڑھے اور اس کے بعد اس کے اندر تو دین پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اور ان کتابوں کو پڑھ لے تو کہے گا اس دین پر یہ کیا دین ہے اس پر تمہیں عمل کر ہی نہیں سکتا یہ در حقیقت لوگوں کو دین بازار کرنے کی بھی سازش ہے دین کو مشکل اور ناممکل عمل بنانے کی سازش ہے اور اس کی بجائے تو چند خود ساختہ طریقوں کو بس اختیار کر لو تم اچھا ان بزرگوں کی طرح عمل نہیں کر سکتے چلاکی نہیں کر سکتے ریاستیں نہیں کر سکتے بوک افزا برداشت نہیں کر سکتے تجربات کی زندگی اور تنہائی کی زندگی برداشت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے چلو کوئی نہیں تم آ کے چادریں چڑھا دو دو سجدے کر دو حاضری دے دو بس آ کے یہ نیاز بانٹ دو بس تمہارا بیڑا بھی پا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں ان سازشوں کو سمجھو اپنے آپ کو ان سے بچاؤ بڑے برے عقائد ہیں مزید وقت نہیں کہ میں اس پر کچھ عرض کروں صرف ہمدردی اور جزب ہمدردی کے جذبے کے تحت کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے میں جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں اسلام کے خلاف اور سنت رسول اللہ کے خلاف کتاب و سنت کے خلاف بلکہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہتی ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا کروں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کے اس پر فتن دور میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں صحابہ کے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور طریقے پر عمل پیرا ہو رہے ہیں خوش نصیب ہیں اور آپ انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑو او کتاب اللہ رسول رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام دو یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ عبادت کے لائق ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کو راضی کرنے اور اس کی عبادت کا طریقہ پہنچانے کے لیے رسول اللہ آئے ہیں اور اس طریقے پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے بس محبت رسول کا پیار رسول تھا یہی تقاضا ہی اور یہی بات ہی پلے سے باندھ لو کہ انہیں کی سنت اور طریقے کو کافی سمجھو اور اسی سے محبت کرو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اکولوں قولی لہٰذا غرنہ دعوانا الحمدللہ رب للہ